اللہ مبارک اللہ محمد ظلم ربنا زلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من القاسرين ربنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انسلك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وبدنا صابرا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة النصوحات وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والأفضى عند الحساب والفوز بالجنة والنجات من النار برحمتك يا عزيز يا قفات رب زدنا علما وارحكنا بالصالحين ودفع النشر والزالمين ودعاء المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا اللهم احسبنا حسابا يسرا اللهم احسبنا حسابا يسرا اللهم احسبنا حسابا, حسابا, حسابا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله الهي عبدك اله ببابك فقيرك ببابك مسكينك ببابك سائلك ببابك ذليلك ببابك ضعيفك ببابك ضعيفك ببابك يا رب العالمين اللهم انت قلت وقولك الحق ادوني استجب لكم اللهم هذا دعاء ولك الاجابه ارحمني مولايا مولايا انت الغفار وان المصي هل يرحم المسيح إلا الغفار مولايا مولايا أنت المالك وأن المملك وهل يرحم الملوك إلا المالك مولايا مولايا أنت ربه وأن العبد وهل يرحم العبد إلا رب مولايا مولايا أنت رازق وأن المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا رازق مولايا مولايا أنت الكريم وأن العيم وهل يرحم رعيم إلى الكريم مولاي مولاي انت العزيز وعند الذليل مولاي مولاي انت العزيز وعند الذليل انت العزيز وعند الذليل وهل يرحم الذليل الا العزيز مولايا، مولاي انت القوي وانا ضعيف وهل يرحم الضعيف الا القوي مولاي مولاي الغفور وانا المسنوب وهل يرحم المسنوب الا الغفور أنت تسمع كلامي، وترى مقاني، وتعلم صري، وعلانيتي لا يكفى عليك شيء من أمري، أني البائس الفقير، المستغيس مستجير، الوجن مشفق، أسألك مسألة مسقين، الظليل وعدءك دعاء، الظليل وعدءك دعاء، الزليل وعدوك دعا القائف الزريق دعا من قزات وفازت لك عبرته وزل لك جسمه اللهم لا تجل بدعائك شكية وكن بي روفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين اللهم مسل کا بعز کا وضولی اللہ رحم تنی واسل کب کا وضافی حاض ہی نہ سید القبت الخاطیہ بہ ندیخ ابید پذیر ولی سلی سعید الصواخ ولا منجا کا اللہ علیخ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أجا عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وبعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ربنا آتنا ما وعدتنا الا رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا اكرم الملك الرمين يا ذل الجلال والاكرام اے ہمارے اللہ اے حبا المعبود اے رحمان و اے تمام جہانوں کے رب اے زمین و آسمان کے بنانے والے تیرے بندے تیرے در پر حاضر ہیں تیرے فقیر تیرے در پر حاضر ہیں تیرے مسکین تیرے در پر حاضر ہیں تیرے سائل تیرے در پہ حاضر ہیں تیرے زلیل بندے تیرے در پر حاضر ہیں تیرے کمزور اور نعتوا بندے اے اللہ تیرے در پر حاضر ہیں تیرے مہمان تیرے در پر حاضر ہیں اے رب العالمین تو نے کہا تیرا کہنا حق ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں اب قبول کرنا تیرا کام ہے رحم فرما ہم پر مولا رحم فرما میرے آقا میرے مولا تو حد بخشنے والا ہے ہم سب گناہ ہیں اے اللہ تیرے سوا ہم گناہ کو کون بخشے گا اے دونوں جہانوں کے رب تو ہی مالک ہے اور ہم تیری مملوک ہے سوائے مملک کے کون ہے جو مملوک پر رحم کرے گا اے ہمارے رب تو رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں سوائے تیرے کون ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرے گا تو رازق ہے ہم مرزوق ہے سوائے تیرے کون ہیں جو ہم مرزوقوں پر رحم کرے گا اے مولا کریم تو عزت والا ہے اور ہم سب ذلیل ہیں سوائے آپ کے کون ہے جو ہم زلیلوں پہ رحم کرے گا اے اللہ تو طاقت والا ہے اور ہم کمزور ناتوا ہے اور اے اللہ تیرے بغیر ہم کمزوروں پہ کون رحم کرے گا تو بخشنے والا ہے اور ہم سب گناہگار ہیں تیرے بغیر ہم گناہگاروں پر کون رحم کرے گا اے مولا کریم ہم مانتے ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے ہم مانتے ہمارے گناہ دنیا کے ذرات سے زیادہ ہے ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ دنیا کے درخت سے پتوں سے زیادہ ہے اے مولائی کریم مگر تیرے سوا کون معاف کرنے والا ہے ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کے بنانے والے آپ ہیں عزت ذلت دینے والے آپ ہیں کامیاب ناکام کرنے والے آپ ہیں صحت بیمار کرنے والے آپ ہیں زندگی موت, زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے, ہے اے ملۂ کریم آپ و اللہ ہے جو ہر ایک جو سے عیب سپا ایب سے پاک ہے آپ و اللہ, اللہ ہے جو, جو بے نیاز ہے آپ و اللہ ہے اللہ جو کل کلاک النشیر ہے آپ و اللہ ہے جو انََََََََََََََََََََ بک النشیر ہے آپ و اللہ ہے جو انم علیم بذات صدور ہے آپ و اللہ ہے جو انی علم غیب السلام ہے آپ و اللہ ہے جو و عالما تم دو نما تمون ہے اے اللہ آپ جو قیوم ہے، آپ حرب سے پاک آپ لباس سے پاک آپ سونے سے پاک آپ نیند سے پاک آپ اونگ سے پاک آپ حسو سے پاک اے مولا کریم اے مولا کریم ہم تیرے گناہگار بندے تیرے عاجز بندے تیرے فقیر بندے تیرے ذلیل بندے اے مولائے کریم ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جب کوئی مجرم سلاخوں کے پیچھے بند ہوتا ہے جب, جب وہ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اس کی سزا بھی کم کی جاتی ہے اے مولائی کریم ہم بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم نے ایسے گناہ کیے مولانا اگر آسمانوں سے پتھر برسے تو وہ بھی ہمارے گناہوں کے لیے کم ہے جی اندر جسا تو وہ بھی ہمارے گناہوں کے لیے کم ہے اے مول کریم تو تو رحیم کا رحیم ہے تو تو کریموں کا کریم ہے آپ ہی کے قرآن کے اندر ہے اے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا میری رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اے مولا کریم آج اسی رحمت کا صدقہ آپ کو آج اسی رحمت کو لینے کے لیے آئے ہیں یہ گناہ ہاتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم مانتے ہیں ہمارے آنکھوں نے غلط دیکھا ہمارے کانوں نے غلط سنا ہمارے ہاتھوں نے غلط پکڑا ہمارے پاؤں غلط چلے ہمارے دماغ نے غلط سوچا ہمارے دل نے گیر کو چاہا اے مولا کریم ہمارے پاس کوئی ایسی عمل نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کرے اے مولا کریم مگر ہم کمزور ہیں مولا شیطان ہمارے پیچھے پرا ہوا ہے اے مولا کریم ہم آپ کے نبی کے اس نبی کے امتی ہی ہیں جس نبی نے ہمارے لیے عمر پر آنسو بہائے اے مولا کریم ہم مانتے ہم کمزور ہیں آج اپنی کمزوری اپنی بے کسی اپنی لاچ کی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اے مولا کریم آج ہم زمینوں کی طرف ایک رحمت کی نظر سے دیکھ اے حنان ایک رحمت کی نظر سے دیکھ اے کریم اے رحمت کی نظر سے دیکھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں لیکن حقیقت میں گندے ہیں اے اللہ ہماری اندر کی گندگیوں کو دور فرما دے ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما دے ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے اور ہمارے دلوں, دلوں کو منور فرما اور ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما رب کریم ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما ہمارے دلوں کو بھی معاف فرما ہمارے سینے کے اندر اپنی محبت نصیب فرما اور ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے سے ایک ایک انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما رب کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچانا ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا ہمارے ایبوں کی پردہ پوشی فرمانا اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما جو راتوں میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما اللہ جو محفلوں میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما جو تنہائیوں میں گنا کیے وہ بھی معاف فرما اللہ جو گنا یاد ہے وہ بھی معاف فرما اللہ جو گنا بول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ دن کے اس وقت دنیا کے بادشاہوں نے اپنا دروازہ بند کیا ہے اللہ آپ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں آپ کے چند بندے اور بندیاں آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں اپنی رضاطہ فرما دیجئے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے علم میں برکت پیدا فرما عمل میں برکت پیدا فرما صحت میں برکت پیدا فرما رزق میں برکت پیدا فرما اللہ ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما ہمارے دین کے کاموں میں برکتیں پیدا فرما ہمارے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما اور قدم قدم پر برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرما جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما جس راستے پر چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس راستے پر چلنے سے محفوظ فرما جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے محفوظ فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی زلط و رسوائی سے محفوظ فرمانا عزت و بری زندگی نصیب فرمانا رب کریم ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما اخلاق محمدی کا نمونہ بنا رب کریم کی سنگت نصیب فرما نیکو کے ساتھ اتنا بیٹھنا زندگی گزارنا نصیب فرما اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما رب کریم غم و پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان وہ پریشانیاں دور فرما دے جو کاروبار کی وجہ سے پریشانیاں ہے وہ پریشانیاں بھی دور فرما دے جو قرض کی وجہ سے پریشانیاں ہے وہ پریشانیاں بھی دور فرما دے جو بیماریوں کی وجہ سے پریشانیاں وہ پریشانیاں بھی دور فرما دے اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہے ان کو اولاد نرینہ تھا فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بدار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے ان کے فرض کو ادا کرنا آسان فرما اے اللہ جو اپنی اولاد کے فرض ادا کر چکے ہیں ان کو اولاد کی طرف سے دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما اے اللہ ہمیں تقوی پر پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما ہمیں نفاق سے بری فرما ہمیں سے بری فرما اے اللہ ہم اپنی جوتی زبانوں سے کتنی بری بری نعمتیں مانگتے ہیں ہم پر مہربانی فرما دیجئے اور اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے اپنی لاحت نصیب فرما دیجئے اپنی لاحت نصیب فرما دیجیے اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے اور اپنا قرب بھی نصیب فرما دے اے اللہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان عباد ال جو میرے بندے ہیں شیطان ان کے اوپر کوئی داو نہیں چلے گا تیرا اللہ ہمیں بھی ان بندو میں شامل فرما دیجئے اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ تصریف علیہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ السلام بھی کریم انہوں نے بھی فتح مکہ والے قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا لا آپ سب قریموں سے زیادہ اور اپنی شانی پر برا ناز ہے قرآن میں جگہ جگہ آپ نے اپنی شانی کریمی کے تذکرے کیے ہیں آج آپ بھی اپنے بندو کو یہی فرما دیجئے لا تصریف علیکم کملیاؤ اللہ یہ خوشخبری سنا دیجئے اللہ گنا معاف ہو جائیں گے اللہ معاقر دیجیے اے اللہ ہم تیری یاد میں یہاں اکٹھے ہوتے ہیں جو وقت تھا تیری یاد میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اب تیرے سامن دامن پھیلائے بیٹھے ہیں ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے اے اللہ دنیا کا کو کوئی مالک ہو تو وہ بھی مزدور کو کچھ نہ نا... کچھ دے کر بیچتا ہے پورا فرما اے اللہ جو تیرے در سے حاصل کر کے نہ گیا اسے پھر دنیا میں کوئی دوسرا در نہیں ملے گا اسے در در کے دکے کھانے پڑے گے رب کریم ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیجیے اے اللہ آپ نے قرآن کے اندر فرمایا اے مسلمانوں اے میرے بندوں اگر تمہارے پاس کوئی فقیر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ چھوڑنا اے اللہ یہ تو ہمیں حکم ہے آپ ہی دوسری جگہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں انتو فقرا, تم سب کے سب کے ہو جب ہمیں حکم ہے کہ ہم فقیر کو خالی ہاتھ نہ چھوڑے آپ تو کریموں کے کریم ہیں ہم تو آپ کے در کے سائل ہے آپ بھی ہمیں خالی ہاتھ نہ چھوڑ دیجئے مولا آپ بھی ہمیں خالی ہاتھ نہ چھوڑ ہمیں انکار نہ فرمائیے ہمیں دکھا نہ دیجیے ہماری دعاؤں کو مفت پر نہ مار دیجئے اے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آپ ہی کا کلام ہے آپ کا کلام بھی سچا آپ کے نبی کا کلام بھی سچا, سچا، ادونی استف جب لکم تم دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا پروتار عالم آپ بھی سچے آپ کا کلام بھی سچا میرے مولا جب آپ نے فرمایا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا تو اے اللہ ہم تو دعا کر رہے ہیں اور آپ انہیں قبول فرما لیجیے اللہ ہماری مانگی ہوئی سب دعا کو قبول فرما لیجے. میرے مولا ان کو پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پر نہ پھینک دیجیے اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما کے حسد سے محفوظ اے اللہ آپ نے موسیٰ کو اور ہارون کو پھرون کی طرف بیچا اور فرمایا انا ربکم تمام کہتا تھا آپ موسیٰ کو حکم دے رہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اللہ ہم تو ہر روز سجدے کے اندر صبح ربی رب اللہ کی گواہیاں دیتے ہیں ہمارے نرمی کا معاملہ فرما دیجئے آپ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے اللہ ہم مانتے ہم کمزور ہیں آپ بہت طاقت والے آپ بہت قبول ہیں اور ہم بہت ضعیف ہیں ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ لفظ و شیطان نے ہم کو لوٹا ہمارے اعمال کو ضائع کروایا لوٹے پھٹے بندے پر بھی دنیا والے رحم کرتے ہیں آپ تو اللہ ہیں ہمارے دنوں کو صاف فرما. فرما. فرما حسد کی نبا غصے بچا دے جا دے اللہ ہم مانتے ہم نے دنیا کے اندر سب میں ترقی کی بڑے بڑے باغات محلات مکانات بنائے اگر کمزور تو تیرے نبی کا دین کمزور ہے اس دین کو کوئی اپنانے والا نہیں ہے اس دین کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے اس دین کو کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے آج دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے اللہ تیرے دین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی کل قیامت سامنے تیرے نبی کے سامنے چہرہ دکھانا موت دکھانا اللہ کوئی امن ایسی نہیں جو قیامت کے دن تیرے سامنے دکھا سکے ہم نے دنیا سے محبت ہم نبی کے تکلیفوں کو بول گئے ہم نبی کے تائف کا سب بول گئے ہم نبی کے پتھر کھانے کو بول گئے ہم نبی کے بہت کے دامن میں دان شہر ہونے کو بول گئے ہم صحابہ کی قربانیوں کو بول گئے ہم سنیرا رضی اللہ عنہ کی کو بول گئے ہم عائشہ کی قربانیوں کو بول گئے ہم بہت بولا سب دکھے دیتے سب دکھے دیتے تیرے سوا کوئی اپنانے والا نہیں ہوگا اگر تو نے بھی دکا دیا پھر کون اپنائے گا کدھر جائے گا کہاں جائے گا کیا کہیں گے ہمارا جذبہ سورج کی کچھ برداشت نہیں کر پاتا مولا ہم کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر پائیں گے اب تو راضی ہو جائیے اب تو راضی ہو جائیے جائیے ہمیں آپ سے محبت سے رحم ہے آپ بھی محبت بھی فرما دیجیے ہمارے ماں باپ کو ہدایت فرما دیجیے ہمیں <متحد> بے حیائی سے بچا دیجیے ہمیں حیا والی زندگی عطا فرما اے اللہ والی زندگی عطا فرما اے بولے کہ آپ ہی فرمان ہے کہ جس انسان کی آنکھوں سے ایک آنکھوں کا قطرہ گر گیا آج ہماری بازار کی ضرورت پر یہ بولا تمام عالم کے اندر جتنی ماں ان سب کو پردے کی توفیق فرما آپ تو دلوں کی حال جانے والے بولے گری آج نبی کی شان میں گستاخی کی جاتے ہیں ہمیں درد بھی نہیں ہوتا آج مسجد گہرا بعد ہمیں درد بھی نہیں ہوتا آج ہماری بابین بازار کی زینت بنی ہے ہمیں درد بھی نہیں ہوتا آج ہمارے جوان نبی کے طریقے نکالتے ہمیں درد بھی نہیں ہوتا اجنبی کا دین مٹایا جا رہا ہے ہمیں درد بھی نہیں ہوتا ہم کیسے انسان بولا ہمارے دل تو پتھروں سے فرمایا جس کو اپنے گناہوں پہ نا یہ بد بخ کیا نامتے. لیکن ہم تو بد نہیں ہے بولا ہم بد نہیں ہے تیرے نبی کی جدائی میں درخت کر تنا بھی رو پرا. رات بھر ہمارا نبی ہمارے دعا مانگتا تھا جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تعالیٰ فرماتی نبی کی پھوٹ رہے تھے سے عائشہ فرماتی میں نے کان نبی علیہ السلام کے فون کے سامنے کیا وہاں سے آواز آ رہی تھی اللہ او او رہی اللہ میری امت آج اس نبی کو ہم بول گئے ہم مانتے ہم بھی گلاگارے ہم مانتے ہمیں کب تک مانگنا بھی نہیں آتا کیسے مانگے الفا جی ختم ہو جاتے آپس میں محبت سے محبت بولا بولا ہماری ریم پر ماروا ریم پرمانتے پرما سامنے چولی پھیلاتے تیرے سامنے سا بیک مانگے آ گئے تیرے سامنے پرے परे हुए تو تو سو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا جب ماں کا بیٹا لاپروان ہو ماں کچھ کہتی ہے بیٹا نہیں مانتا ماں کچھ بولتی ہے بیٹا نہیں مانتا ایک نئے گنا ماں کے زبان سے بھی بدوا نکلنی شروع ہوتی ہے بولے اللہ تو, تو بدوا نہیں دیتا تو, تو سو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا جب گناگار بنتا تیری طرف آتا ہے تو تو میں روشنی جلاتا ہاتھ سے پہلے. ہمارے فرما ہمارے کھڑے ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کریم ہماری فکر کی گندگیوں کو بھی دور فرما اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما رب اب تو ہماری اصلاح فرما اور ایک لمحے کے بھی ہمیں شیطان کے حوالے نہ کیجیے قیامت کے کی دن ہمارا نبی ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو بولا بولا آپ نے بارے میں اللہ تم کو اپنے ہاتھوں سے شراب گا ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ مانگے آپ کے نبی نے فرمایا قیامت کے ان کچھ لوگ اٹھیں گے وہ اللہ <سؤال> کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا ہم تو اس قابل نہیں ہے یہ مانگے ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں لیکن اللہ آپ کی رحمت تو بہت ہے نا آپ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے کا اور ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں گے آج راضی ہو جا اے مندار آج راضی ہو جا اے کریب راضی ہو جا اے رحیم راضی ہو جا اس فتنے کے دور کے اندر تیرے نبی نے فرمایا ایمان والا شام کو ہوگا شام کو ایمان والا میرے مولا ہمارا ایمان بہت کمزور ہے لیکن ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے قیامت تک آنے والوں نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے ہمیں ہدایت پہ جمع دے دیجیے اب ہمیں ہمیں ہدایت پہ جمع دیجیے ہمارے ظاہر قربات کو اپنی محبت سے منور فرما اور شریعت کے مطابق اس کو بنا دے اے بولا کریم ہمیں کعبے کی زیارت نصیب فرما اور مینا کے اندر دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما اور روز اطہر کے سامنے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق فرما اے مولا کریم تمام مسلمانوں کی کشمیر والوں کی مسلمانوں کی تماموں کی مدد فرما ہمیں کافروں کے ظلموں سے بچا اور جو کافرات جو ظلم کرتے ہیں جیسے آپ نے کارون کا شداد کافروں کا نام و نشان مٹایا مولا آج کافروں کے کا جو, جو ظالم کافر ہیں ان کا بھی نام و نشان مٹا دے اور کشمیر کو آزاد فرما جو آج تمام دنیا کے اندر وابا پھیلی ہے اس وابا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما وہ جو مجاہد آپ کے راستے میں, میں, ہیں میں ہیں ان کی حفاظت مل فرما, مل فرما مل اور جو شہید ہوئے, شہید ہوئے ان کی شہادت شاید کو شاید قبول فرما, فرما جو سلاخوں کے اندر بن بند, بند ہے ان کو رہائی کا سامان عطا فرما, فرما, فرما اے مولائے کریم ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما اے مولائی کریم کریم ہمیں گیر کی محتاجگی سے بچانا ہمیں قابل رشک زندگی نصیب فرمانا اور مصیبتوں سے بچانا پریشانیوں سے بچانا ہمیں صبری جمیلہ عطا بھی فرما بہت سارے بیمار ہیں جو بھی بیمار ہیں ہمارے گھروں کے اندر جن کو جانتے ہیں یا جن کو نہ جانتے ہیں ان کو دواؤں کے بغیر آپ کے کیب کے خزانوں میں سے شفائی کاملہ شفائی صفائی عاجلہ عطا فرما اور جس کسی کو بھی کوئی حاجت ہو اس کا حاجت روا فرما جو اس دنیا سے چلے گئے جن کو جانتے ہیں یا جن کو نہ جانتے ہیں ان سب کو جنت عطا فرما کروٹ کروت ان کو جنت عطا فرما ان کی قبر کو پر نور فرما اور موت کے وقت ہماری نزاب کی سختی کو آسان فرمانا اور مخلوق کی محبت اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اپنی محبت بسا دیجیے نماز کامل عطا فرما ایمانی کامل عطا فرما اور علم نافع عطا فرما اور اپنا دھیان بھی نصی فرما اپنی معرفت اخلاق کے حسنہ اخلا کے عظیمہ اخلاق کی کریمہ بھی عطا فرما اپنے راستے میں بھی قبول فرما دیر و دور کے لیے بھی قبول فرما اور امت کا, فرما امت کا گم بھی نصیب فرما امت کا گم بھی نصیب فرما اے اللہ اب تک دنیا سے محبت کرتے رہے تو ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما تیرے غیر سے محبت کرتے رہے اس گناہ کو بھی معاف فرما اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما شیطان کے پیچھے بھی چلتے رہے ہمارے اس گناہ کو بھی فرما اور ہمیں اے اللہ نفس مطمئنہ نصیب فرمانا نصیب فرمانا اور اے رب کریم شیطان ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما شیطان سے ہماری حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمیں بدگمانی سے بچا ہمیں فضول باتوں سے بچا ہمیں فضول کاموں سے بچا اے اللہ جو بھی ہماری زبان سے بول نکلے وہ تیرے لیے نکلے تیری کے لیے نکلے دین کے لیے نکلے اے اللہ بہت کا دل دکھایا ہے جس کا ہماری وجہ سے دل دکھا ہے وہ بھی معاف فرما وہ گناہ بھی معاف فرما حقوق اللہ بھی معاف فرما حقوق العباد بھی معاف فرما سارے گناہ معاف فرما اے اللہ ہمارے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے کھڑے ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ہے اللہ بہت سارے لوگوں کا نام یاد نہیں ہے جس کو جو بھی نیک مقصد ہو جس کی جو بھی پریشانی ہو وہ دور فرما اور جس کو جو بھی نیک مقصد ہو وہ اس کو پورا فرما اور ہمارے دلوں کی نیک تمناؤں کو بھی پورا فرما اور قرآن کی محبت بھی نصیب فرما تہجد پڑھنا بھی نصیب فرما اعمال صالح بھی نصیب فرما اپنے احکام ماننے کی توفیق بھی دے اور صحابہ کی محبت بھی نصیب فرما ان نبی کا غم بھی نصیب فرما اور اس امت کا غم بھی نصیب فرمانا اور ہمارے ظاہر باطن کو اپنے محبت سے نوازنا اپنے محبت سے نوازنا اور وہ جنت عطا کرنا جو جنت خود نبی علیہ صلاۃ السلام دعاؤں کے اندر مانتے تھے جنت الفردوس اور ہمیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمانا اور آج جو چاروں طرف فتنے ہیں بے حیائی کے ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمانا ربی کریم اور ہمیں اپنا غم نصیب فرمانا اور اللہ اللہ کرنے اور, کرنے اور کروانے کی توفیق نصیب فرمانا اور ہمارے جو والدین ہیں اساتذہ ہیں عزیز و اقارب مباند مباند مباند ہے مشائق ہے جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت فرمائی ہے ان سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہماری جو جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں ان سب کو بھی دور فرما اور ہمیں ایک بنا ایک بن ایک بن کر رہنے کی توفیق تع فرما اور ہمیں شاک والی تمام صفت نصیب فرما متقین والی تمام صفت نصیب فرما محسن والی تمام صفت نصیب فرما صابرین والی تمام صفت نصیب فرما خاشین والی تمام صفت نصیب فرما متوازین والی تمام صفت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اور ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کی طرف سے جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سب ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے اور جہنم کی آگ سے ہم سب لوگ پناہ منگتے مانگتے ہیں اس کلاس کے اندر یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی کو, کو کوئی بھی پریشانی ہو گھر کی پریشانی ہو کاروبار کی پریشانی ہو پرائی کی پریشانی ہو, کی پریشانی ہو کوئی بھی پریشانی ہو ان کی پریشانی کو دور فرما اپنے گیب کے خزانوں میں سے ان کو مدد نصیب فرما جو بیمار ہے ان کو اپنے گیب کے خزانوں میں سے سپاہی قائم لاتا فرما اور ہمارے بات کو اپنے نور سے بردے ہمارے ظاہر کو بھی اپنے شریعت کے مطابق چلا دے اے مولانے ہمیں ذکر قلبی بھی نصیب فرما اور ذکر خفی بھی نصیب فرما اور ہمیں خشیت میں تنہائی کے اندر اپنے سامنے رونے کی بھی توفیق عطا فرما اپنے سامنے بار بار جھکنے کی اور مانگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو اس کلاس کے اندر ہے جس کو کسی نے انتقال کیا ہو چاہے ابو ہو چاہے امی ہو چاہے اور کوئی رشتے دار ہو اے اللہ ان سب کو کروت کروت جنت عطا فرما ان کی قبر کو بنوط فرما اور ان کے درجات کو بلند عطا فرما ان کی جو دنیا کے اندر جو بھی غلطیاں ہوئی ہو ان سب کی وہ غلطیاں معاف فرما اور ہمیں اپنے اپنے مقصد میں کامیاب فرما اور جو اس مولائی کریم مسلمانوں کے دشمن ہیں ان دشمنوں کا نام و نشان مدا دے وہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے ہماری بستیوں کو ہمارے گھروں کو مسجدوں کو دنیا کے تمام عالم کے اندر جتنی مسجدیں ہیں اے اللہ ان سب کو آباد فرما جو اس کلاس کے اندر ہیں ان کو دین کا عالم بنا ان کو دین کا تائی بنا ان کو قرآن کا حافظ بنا ان میں بھی ان کو عطا فرما اور سب سے بڑی بات ان کو امت کا غم بھی نصیب فرما ان کو ایک دوسرے کی ہمدرد بھی نصیب فرما اور ان کو ایک دوسرے کی, دوسر کی محبت بھی نصیب فرما اور ہمیں ہر ایک چیز کی بدگمانی سے بچا ہمیں حسد سے بچا کینے سے بچا بخش سے بچا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما آپس میں ایک دوسرے سے ہنس کے بات کرنے کی توفیق عطا فرما مولائی کریم ہمیں پوری امید ہے کہ آپ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا ہوگا اے مول کریم ہم اسی امید کے سہارے پہ جئے ہیں اور اسی امید کے سہارے پہ اپنے دعاؤں کو ای جو دعائیں مانگی تھیں اے مولا کریم خاتمہ کرتے ہیں ہماری اس کمیز کو قبول فرمانا قائم رکھنا اور ہمارے ہاتھ چھڑنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو maaf فرمانا ہمارے کتنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو maaf فرمانا, گناہ فرمانا یا کریم یا کریم یا کریم اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و الفتن الدجال اللهم اهدنا من هديت و عافنا في من عافیت و تولنا في من تولیت <تصفيق> وكن شرما قضيت فإنك تكزي ولا يكز عليك إنه لا يظل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إني زعيف فقوفي رزعفي وقز إلى القير بناس يدي وجل إسلام منتحى رزعي وإني ذليل فأزني وعنا فكير فارزقني اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا مجھوارہ ولا تم لکھنہ منہش یا فیضہ فالطہ بنا فکن انتینا واہدینا اللہ صواصب یا ارحم راہمین قلبي یا ارحم رحمین كلب یا رحمان يارحين يہ ملک كل بي بین اسل كري تکلب ہو گئی فتشا دینک فسب کلب اللہ دینق اللہ میا مکلب الغلو ثبت غلو بنالا دین و مکلب الغلو ثبت غلو بنالا دینق و صلی اللہ تعالیٰ خیرِ خلقی محمد